میں مختلف اقسام کی چیزیں بازار میں موجود ہیں خاص کر مغربی ممالک میں مچھلی کے سلسلے میں برائے مہربانی فرمائیے کہ ہم کیسے اس سلسلے میں فرق کریں گے کہ کون سی مچھلی ہمیں نہیں کھانی چاہیے جزاکم اللہ جی میرے زبردست خان بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مچھلی جس کو کہیں گے وہ تو جائز ہے وہ کسی قسم کی ہو مچھلی میں تو کوئی اختلاف نہیں ہاں جس کے بارے میں یہ اختلاف ہو کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں اس کو چھوڑ دیں آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخریبا کا یوریبا اس چیز کو چھوڑ دیں جو تجھے شک میں ڈالتی ہے اس چیز کی, کی طرح جو تجھے شک میں نہیں ڈالتی جس کو سبھی مچھلی کہے وہ کھائیں اور جس کو کوئی کہے کہ یہ مچھلی ہے کوئی کہے کہ نہیں یار یہ مچھلی نہیں ہے اس کی شکل مچھلی جیسی نہیں ہے اس کے کان مچھلی جاسی. تو اس کو آپ چھوڑ دیں اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے برینی مالک خصوص جو لوگ یعنی کاڑوں کے مالک میں رہتے ہیں ان کو یا تو اپنے ہاتھ سے ذمہ کر کے چیز کھانی چاہیے یا پھر مچھلی کھانی چاہیے ان کو بازاری گوشت سے پرہیز کرنا چاہیے